الحمدللہ الحمد للہ رب العالمی وسلم وسلم علیہ المبیاب المسلیم نبی محمد وال پچھلے مجلس میں ہم نے دیکھا کہ توحید کے بغیر انسان کی عبادت عبادت کہلانے کی حقدار نہیں ہے اور اگر عبادت میں شرک شامل ہو جائے تو وہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے شیخ الاسلام محمد بن عبدالحباب رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبادتی جب تمہیں بات معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عبادت عبادت تو اس بات کو بھی جان لو کہ عبادت جب تک کہ اس میں توحید نہ ہو عبادت نہیں کہلاتی اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت پر اب غور کریں جس میں اللہ رب العالمین نے مکہ کے مشرقین سے خطاب کیا اور اللہ تعالی نے فرمایا انکار کرنے والوں اے قر کرنے والو لا دما ت جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا ولا والا ان تم آئے آ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں یہاں پر آپ غور کریں اللہ نے پرما ولا انتم تم ما آ اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں علماء نے کہا کہ اگر سے مشرقی بہت سارے عبادتی عمر کرتے تھے وہ طواف کرتے تھے اور اسی طرح سے اور دوسرے اعمال کرتے تھے لیکن اللہ تعالی نے اور کریم کی اس آیت میں ان کی عبادت کا سرے سے انکار کر دیا اس لیے کہ ان کی عبادت اللہ کے نزدیک عبادت قرار نہیں پائی دو وجوہات سے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ عبادت شرط کے ساتھ خلط ملت ہو چکی تھی وہ توحید والی عبادت نہیں تھی لہذا اللہ کے نزدیک ایسی عبادت مقبول نہیں ہے جس میں شر کی آمیزش ہو دوسری وجہ وہ عبادت ان کے منمانے طریقے پر تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھی لہذا اللہ کے نزدیک وہ عبادت نہیں قرار پائی لہذا جب تک کہ ایک انسان کی عبادت میں توحید نہ ہو تب تک کہ اللہ کے نزدیک وہ عبادت عبادت نہیں ہوتی یہی بات پر اگر تومید اس میں نہ ہو تو عبادت عبادت نہیں ہے کم ان سلاما کہ ویسے ہی جیسے نماز بغیر نماز نہیں ہوتی یعنی شرعی نماز نہیں ہوتی دیکھنے والا دیکھ کے کہہ سکتا کہ ہاں نماز پڑھ رہا ہے لیکن ایک آدمی بے وزو نماز پڑھے تو اس کو نماز نہیں کہا جا سکتا وہ ادانی نہیں ہوئی وہ سرے سے نماز نہیں اس لیے کہ اس کی شرط جو طہارت ہے وہ شرط پوری نہیں ہوئی ہے لہذا عبادت کی قبولیت کی بنیادی شرط بلکہ تمام عبادات کی شرط توحید ہے بغیر توحید کے کوئی عبادت ادا ہوتی نہیں ہے مقبول نہیں ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسلم حدیث میں فرمایا لا بلوصلا تم بغیر طہور لا بلوصلا تم بغیر طہور بغیر طہور کے نماز مقبول نہیں ہوتی ہے طہور سے مراد وضور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے خود فرمایا جیسے کہ فإذا دخل في فسدت جب عبادت میں شامل ہو جاتا ہے جب آدمی عبادت کرتا ہو اور اس کی عبادات میں شرک کی آمندش ہو تو ایسے انسان کی عبادت میں فساد آ جاتا ہے بگاڑ آ جاتا ہے وہ عبادت برباد ہو جاتی ہے اللہ نے فرمایا وہ لطب علی اے نبی آپ کی طرف اس بات کی وہی کی جا چکی ہے وہ علینہ میں قبل اور ان لوگوں کی طرف بھی ان نبیوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں کیا وہی کی جا چکی ہے شروخت عمل اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا یعنی پورا کا پورا عمل برباد ہو جائے گا اگر شرک کیا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ اور آگ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے تو اس آیت سے بات معلوم یہ سورہ الزمر کی آیت ہے اس میں آگے اللہ نے فرمایا بلی اللہ کیری بلکہ تم کو چاہیے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی کے شکر گزار بن کے جیو تو یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے ان دو آیتوں میں اللہ تعالی نے یہ بات بتلا دی ہے کہ اگر بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے نیک اعمال کرتا ہے لیکن اس کے باوجود شرف اس کی زندگی سے نہ نکلے تو وہ شرف اس کی ساری عبادات کو برباد کر دیتا ہے آپ دیکھیں ایک برتن ہے جس میں پاک صاف پانی ہے اگر اسی برتن میں جو پینے لائق وزو کے لائق پانی ہے اگر اس میں پیشاب کے کترے گر جائیں تو پانی استعمال کے لائق نہیں رہتا ہے بچہ اس میں پیشاب کر دے اگر اس برتن میں وہ استعمال کے لائق نہیں ہوتا ہے وہ نہ پینے لائق ہوتا ہے نہ وزو کے لائق رہتا ہے اس لیے گندگی جب اس میں مل جاتی ہے تو وہ نجس ہو جاتا ہے اسی طرح سے عبادات چاہے بڑی سے بڑی نیکی کیوں نہ ہو اگر شرک کی آمیزش اس عبادت میں ہو جائے نام اعمال میں شرک آ جائے تو وہ نام اعمال کا شرک ویسے ہی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے جیسے ایک برتن میں پیشاب کی قطرے پانی کو خراب کر دیتے ہیں لہذا شرک بہت بڑی زندگی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما نم المشرکون نجس مشرقین نجس مشرقین نجس یہ جو نجاست ہے یہ کسی نجاست نہیں ہے کہ جیسے چھونے سے نجس ہو جائے یہ جو نجاست ہے یہ عقیدے کی گندگی ہے یہ عقیدے کی گندگی ہے تو شرک انسان کے عقیدے میں گندگی کے ساتھ شامل ہو جائے تو سارے اعمال کو نیکیوں کو گندا کر دیتا ہے غیر مقبول بنا دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاقب اللہ تم میں جب کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ جب تک کہ وہ وضو پھر سے نہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے نماز کی حالت میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز ہی مقبول نہیں ہوگی جب تک کہ پھر سے آپ بھی وضو نہ کر لے تو جیسے طہارت نماز کے لیے شرط ہے ویسے ہی عقیدے کی پاکیزگی انسان کے اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے اور عقیدے کی پاکیزگی ہے کہ ایک انسان شرک سے بچے اور توغیر کا اہتمام کرے جو حدیث میں نے ذکر کی ہے کہ وضو ٹوٹنے پر نماز قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وضو نہ کر لے اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پر آ کر مصنف نے مؤلف نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور شرط بہت بری چیز ہے اور توحید کا جاننا ضروری ہے تو اس ساری بات سے حاصل یہ ہے کہ انسان پر سارے علوم میں سب سے مقدم علم توحید کا علم ہے توحید نے تو کچھ بھی نہیں تو معلوم ہے کہ سب سے پہلے کس کو سیکھنا چاہیے توحید کو سیکھنا چاہیے تو فرماتے ہیں فیرو ماد میش پر مانتے ہیں کہ جب تم نے اس بات کو جان لیا کہ صرف عبادت میں شامل ہو جائے تو عبادت کو برباد کر دیتا ہے اور عمل کو ضائع کر دیتا ہے اور عمل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا جاتا ہے تو تمہارے لیے یہ بات واضح ہو گئی تم نے اس کو اچھی طرح سے جان لیا انم مما علی اور تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم ترین بات جس کا تمہارے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہی کہ اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کرنا چاہیے اور آدمی کو شرک سے بچنا چاہیے تو معلوم ہوا کہ جب شرک کتنا برا ہے کہ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے تین باتیں یہاں پہ بیان کی ہیں نمبر ایک عمل برباد ہو جاتا ہے اور آدمی یہاں پر جہنم میں جاتا ہے اور جہنم میں جا کے ہمیشہ رہتا ہے ایک تو یہ کہ آدمی کی بیٹیاں کیا ہو جاتی ہیں چھر کی وجہ سے برباد دو آدمی کہاں چلا جاتا ہے جہنم میں اور تین جہنم میں دکول کے ساتھ ساتھ خلود بھی اس کے لیے یہ زیادہ سخت بات ہے ایمان والا انسان تو بھی دوارا آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جائے وہ نکالا جائے لیکن شرک جب آدمی جہنم میں چلا جائے گا تو پھر جہنم سے نکالا نہیں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان نحو میوشر بلّہ بہتر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نحموشر بلّہ تین باتیں اس حایت میں اللہ تعالی نے بیان کی ہے نمبر ایک ان نغو یشرک شریک جو شخص اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرے اس کے لیے پہلی سزا کیا ہے فقط ہر روا غیر ہل نمبر ایک اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے جنت میں وہ نہیں جاتا جنت جنت میں خبیص نہیں جاتا ہے گندگی جنت میں نہیں جائے گی جنت پاک ہے ان اللہ طیب لا اقبل الا قیب اللہ تعالی پاک ہے اور اللہ قبول کرتا ہے تو پاک ہی کو قبول کرتا ہے جنت دار السلام ہے اور وہاں وہی داخل ہوگا جو شر سے سلامت ہے اللہ نے قرآن کریم میں کیا واللہ اللہ عید دار السلام اللہ پکارتا ہے بلاتا ہے دعوت دیتا ہے دار السلام کی طرف سلامتی کا گھر اور اللہ نے کیا کرما نفع دے گا نہ اولاد بلکہ انسان کو کام آئے گا تو وہ دل جو صحیح سالم سلامت ہو شرک سے کفر سے نپاس سے اور تمام اخلاقی برائیوں سے سے اور اسی طرح سے کینا کپٹ سے حسد سے لب عداوت سے اور اس طرح کی تمام برائیاں ان سے وہ دل پاک تو جنت میں وہی انسان جائے گا جو گندگی کے ساتھ نہ آیا ہو بلکہ پاک صاف ہو اس لیے جنت پاک جگہ ہے اس لیے جنت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے ہی اللہ کے پاس جانا چاہیے اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے عقیدے کی صفائی کرے توغیر پر آئے اور اسی طرح سے توبا کے ذریعے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بات کرے تو فرمایا کی فقر ہر رم اللہ شر کرنے والے پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے مکوا دوسری بات اس کا ٹھکانا جہنم اس کا ٹھکانا مکوا اس کا ٹھکانا جہنم کی آگ ہے اور تیسری بات اللہ نے فرمائی وہ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہاں پر والمی سب سے بڑا ظلم کیا ہے ان شر کا ظلم نہ شرک کرنے والوں کا ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہاں پر اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے کہ ایک آدمی شرک اسی لیے کرتا ہے کہ اس کے لیے بزرگ اور اللہ والے اور فلان اس کے کام آئیں گے تاکہ اللہ کے ساتھ اگر شد کرو گے اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دے گا جہنم میں ٹھکانہ بنا دے گا اور کوئی بھی شد کرنے والے کا مددگار نہیں بنے گا شد کرنے والے کا کوئی مددگار نہیں تو اس لیے جب شدت کی برائی معلوم ہو گئی توحید کی اہمیت معلوم ہو گئی تو یہ بات بھی واضح اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلا علم جو بندے پر واجب ہے سب سے پہلا علم جو بندے کے لیے ضروری ہے وہ یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو توحید کے لیے پیدا کیا ہے اور سب سے پہلے جو سیکھنا ضروری ہے وہ توحید کا واقعی توحید کیا ہے توحید کا سیکھنا سب سے بڑا فریضہ ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے عبدال فرماتے ہیں لمحہ بیٹھ نبی صلی اللہ علیہ, وسلم صلی اللہ, علیہ, وسلم بن علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو جب یمن والوں کی طرف بھیجا لہو ان سے کہا تقدم قوم من تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو کتاب کا علم رکھنے والے لوگ ہیں, کا علم رکھنے والے لوگ ہیں. اول ما تم ان کو دعوت دو گے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اختیار کی جائے اہل کتاب کے پاس جو پچھلے نبیوں کے دین کے اور شریعت کے اور احکام کے اور کتابوں کے حامل ہیں ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحبی کو بھیج رہے ہیں تو ان کو بھی پہلی چیز کیا سکھائی جائے گی توحید آج بہت سارے لوگ کہتے نا، ہیں نا بھائی مسلمان ہمارے پاس قرآن ہے ہم مسلمان ہیں ہم کو کیا توحید سکھائیں گے توحید میں بگاڑ آنے کے بعد چاہے وہ دن کا ماننے والا ہو چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو اہل کتاب اللہ کو مانتے لیکن اس کے باوجود انہیں جب دن سکھانے کے لیے بھیجا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو تو اہل کتاب کے پاس بھی جو اللہ کی کتاب کے حامل تھے ان کو بھی سب سے پہلی چیز سوری سکھانے کے لیے معلوم یہ ہوا کہ اہل کتاب کتاب کے حامل بھی ہوں تب ان کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے سے اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لا الا اے نبی آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو نبی سے کہا جا رہا ہے تو دوسرے لوگ تو بہت چھوٹے نبی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے تو جب نبی کے لیے ضرورت ہے تو ممباب اولا دوسروں کے لیے ضروری ہے کہ توحید کو تو اس حدیث کو جس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس سے بات معلوم ہوئی کہ آپ نے کہا سب سے پہلی چیز جو تم کو سکھاؤ گے بتلاو گے جس کی دعوت دو گے وہ کی ہے اور فرمایا فار جب وہ اس کو سمجھ لیں جب اس کو سمجھ لیں تو اکبر تو پھر اس کے بعد ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں ان کے دن رات میں رات دن میں کل ملا کر پانچ نمازیں ان پر فرض کی ہیں فلو جب وہ پانچ نمازیں پڑھنے لگے تو اکبر تعالیم زکات انفی اموالی جب وہ نمازوں کا اہتمام کرنے لگے تو ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر ان کے مالوں میں ان پر زکات فرض کی ہیں. تُبخد من فَتُرَدُّ عَلَى فقیر ان کے مالدار سے زکات دی جائے گی اور ان کے فقیر محتاج کو دی جائے گی أَقَرُّ بِذَلِكَ فخ ہو اور جب وہ اس کو تسلیم کر لیں تو ان سے زکوٰۃ وصول کرنا و توقع أَمْوَالِ النَّاسِ اور خبردار لوگوں کے بہترین مال زکات میں لینے سے بچنا نہ بہترین لیا جائے نہ گٹیا لیا جائے بلکہ درمیانی مال زکوط میں لیا جائے اس حدیث کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث سے آپ غور کریں نمبر ایک آپ نے سب سے پہلے کہا کہ سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت اگر توحید مان لیں قبول کر لیں تو پھر اس کے بعد پانچ وقت کی نماز نماز کو تسلیم کر لیں نماز پڑھنے لگیں پھر زکات آپ ترتیب دیکھیں کہ توحید پھر نماز پھر زکات تو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت کی تعلیم کی ہے سب سے پہلے توحید معلومات توحید جس جسمانی عبادات کا معاملہ ہو یا مالی عبادات کا معاملہ ہو ان دونوں میں نماز اور زکات نمایاں عبادات ہیں ان دونوں پر بھی توحید کو ترجیح ہے غور کریں کہ یہاں پر نماز ہے نماز سے پہلے توحید جو جسمانی عبادت ہے اور زکات اس سے پہلے بھی توحید عبادت سے ہے. یہی بات اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی يؤمنون الصلاة اللہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب غیر پریمان نماز اور اس کے بعد زکات مالوں میں سے خرچ کرنا تو ام نفا وَيُقِيمُ الصلاح تو زکات <زكاة> اس میں بھی آپ دیکھیں گے توحید مقدم ہے نماز اور زکوۃ پر لہذا تمام عبادات میں قیامت کے دن سب سے پہلے کس کی پوچھ ہوگی نماز سب سے پہلے کس کی پوچھ ہوگی شرک والے کی تو کوئی ہے ہی نہیں حساب ہی نہیں اس کا وہ تو جہنم میں جائے گا لیکن اہل ایمان کا سب سے پہلے کس بارے میں پوچھا جائے گا نماز کے بارے اول ما يحاطب قیامت من سب سے پہلے بندے سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں لیکن پتا چلا کہ نماز سے بھی ایک اہم چیز ہے وہ کیا ہے توقید ہے نماز توقید کے بعد آپ کی ہے علیہ السلام کو بھی دیکھیں صلاحی میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تو تم میری عبادت کرنا اللہ نے حکم دیا اور کہا وہ عقیص صلاح تعلی نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے نماز نمبر دو پر آ رہا ہے لا الہ الا اللہ نمبر ایک پر آ رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ تمام عبادات میں توحید سب پر مقدم ہے توحید کے بعد ہی عبادتوں کا نمبر آتا ہے ورنہ نہیں توحید نہیں تو عبادات مقبول نہیں تو دائی کو بھی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دائی کو بھی اپنی دعوت میں کس کو مقدم رکھنا چاہیے توحید اور طالب علم کو سب سے پہلے توحید سیکھنا چاہیے کہتے ہیں کہ اللہ یہ سیکھنا جب ضروری ہے تو کہتے ہیں سیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا اللہ لائن شبق تھی وہی شرک و بلّ اگر تم نے توحید اور شرک کا فرق سیکھ لیا تو بہت ممکن ہے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس جال سے بچائے گا اور وہ جال کیا ہے وہ جال ہے کہتے ہیں وہی شرک مل یہ جال جس میں انسان پھنس سکتا ہے یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے شیطان یہی کوشش کرے گا کہ انسان کو کس میں پھنسا دے شرک میں پھنسا دے اور آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلی جو جہاں سے سب سے پہلے بگاڑ انسانیت میں آیا اب میں اباس اللہ تعن فرماتے ہیں کہ علیہ السلام کے بعد دس نسلوں تک دس قرون تک لوگ اللہ کے دین پر ایک دین پر تھے کاناس امتنواہد اللہ نے کہا کہ لوگ ایک امت پر تھے لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ان میں بگاڑ آیا اور ماں کا نناس امتنواہ اختلف ہو لوگ ایک ہی امت ایک دین پر تھے پھر اس کے بعد انہیں اختلاف آئے وہ اختلاف آیا کون سا انگلش نے لوگوں کو کیا کیا شیطان نے شرک میں ڈال دیا اور پھر نو علیہ السلام آئے انہوں نے قوم کو شرط سے نکالنے کے لیے کتنے سال محنت کی سوچئے کتنی خطرناک چیز ہے کہ ایسا وہ اس ریبوفی قروب جیسے علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ شرک ایسی گندگی ہے دل میں جب بس جاتی ہے تو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے بہت خطرناک چیز ہے یہ جال کی طرح ہے کہ اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے تو نو علیہ السلام کو اپنی قوم کو شرک سے نکالنے کے لیے ساڑھے نو سو سال لگے اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اما ماں ہوں اللہ علی <عَلِيه> ان کے ساتھ ایمان لائے بھی تو بہت تھوڑے لوگ حتہ کہ بیٹا بھی نہیں مانا تو شرک سے نکلنا بڑا مشکل ہے ایک بار آدمی اس میں پھنس گیا شیطان تعویلات اور تعویلات اور تاویلات کے جال بنتا رہتا ہے اور وہ آدمی اور زیادہ اس میں پھنستا چلا جاتا ہے ان نہ شیاطین علیہ المجا دلو کو ملواتے شیاطین اپنے دوستوں کی طرف پیغام بھیجتے ہیں ان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ باطل کے ذریعے سے تمہارے ساتھ لڑتے رہیں شرک بڑا بھیانک ہے شرک میں پڑھنے کے بعد شیطان انسان کو اس میں پھنسائے رکھے جس کو اللہ بچائے وہی بچ سکتا ہے تو جب شرک آدمی جانے گا ہی نہیں تو اس سے بچے گا کیسے لہذا کسی برائی سے بچنے کے لیے پہلی چیز اس کے بارے میں جاننا ہے کہ شرک میں پھنستا آدمی کیسے ہے اسی لیے کہا کہ یہ بہت بڑا جال ہے اور یہ بڑی بھیانک چیز ہے اسی لیے اللہ تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا اللہ بقال اللہ تعالی رفی ان اللہ یغر و عیشر کبھی غفیر و مادون ادال علی من یشا اللہ تعالی اس بات کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں اس سے کم تر جس گناہ کی چاہے گا مغفرت کرے گا یہاں پر معدون سے مراد شرک کے علاوہ نہیں معدون ادالک اس سے کم تر شرک کے کی علاوہ کیا ہے کفر بھی ہے تو یہ مطلب نہیں نکلے گا کہ شرک کی مغفرت نہیں ہوگی لیکن کفر کی ہو جائے گی ایسا نہیں ہے شیر کی بھی مغفرت نہیں ہے کفر کی بھی نہیں ہے اور نپاط کی بھی نہیں ہے مراد یہ ہے کہ اللہ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا اور شرک سے کمتر اگر کوئی گناہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مغفرت کرے گا سب کی بھی گارنٹی اللہ چاہے تو معاف کر دے اللہ چاہے تو سزا دے, دے لہٰذا کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم شرک سے بچ گئے اب اس کے بعد جتنے چاہے گنا کرے اللہ معاف کرنے والا ہے وہ نادان ہے یہ آیت اس کا انکار کر رہی ہے آیت کیا بتلا رہی ہے وی غفی رادون داری آگے کیا ہے لکھول احاد ہر ایک کی مفرت کرے گا نہیں جس کی اللہ چاہے معلوم یہ ہوا کسی کی اللہ چاہے تو مغفرت کرے گا کسی کی نہیں بھی کرے گا یعنی وہ جہنم میں جا کے سزا کاٹ کے پھر باہر نکلے گا اسی لیے تلمیزی کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعذب من التوحید فن بعض اہل توحید کو بھی جہنم میں عذاب دیا جائے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے تو ایک آدمی توحید ہونے کے باوجود گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے آپ دیکھیے ایک بلی کو باندھ کے رکھا اور اپنے قید کر کے رکھا کھانے کو نہیں دیا اس کو اور وہ بھوک سے تڑپ کے مر گئی اللہ تعالیٰ نے اس کے اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہانوں میں ڈال دیا ہے تو ایک انسان اگر ایک گناہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے اور اس پر پکڑنا چاہے اللہ کو حق سزا دینے کا اس کو حق ہے یہ اس کی ثقافت اس کی رحمت اس کی آپ اور درگزر کا معاملہ ہے کہ بندے کو معاف کرتے ہیں سب کو معاف کرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے پیاز اہل ایمان بھی جائیں گے جہنم اس لیے آپ نے خود فرمایا کہ میں نے دیکھا جہنم میں تو اکثر عورت کو, عورت کو, عورت کو پایا عورتوں کو پایا کیوں یکرن کمر کرتی ہے نا شکریہ کرتی ہے صاحبہ نے پوچھا یکر نبلا کہ اللہ کا انکار کرتی ہیں اور نہیں یکرن الشیر وہ یکرنل احسان شوہر کی ناشکری اور احسان کی ناشکری کرتی ہے تو معلوم کہ ایک گناہ کی وجہ سے بھی انسان جہنم میں جا سکتا ہے تو اس آیت میں بتلایا کہ ہو سکتا ہے اللہ کسی اور گناہ کو معاف کر دے لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی مفرت ہونے والی نہیں وہ کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک تو انسان اگر اس گناہ سے بچ جائے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی تو اس کو معاف کر دے چاہے سزا دے کے اس کو نکالے جہنم لیکن اگر شرک کے ساتھ جاتا ہے جہنم سے نکلے گا نہیں یعنی یہ ایسا گناہ ہے جس سے دائمی عذاب کا حضار انسان بن جاتا ہے قرآن کریم اللہ نے فرمائے کفر کرنے والے ایک وقت آئے گا کہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوں یہ کب ہوگا جب توحید کی وجہ سے اہل ایمان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر شرک کرنے والے لات ازا کی عبادت کرنے والے جہنم ہی میں پڑے رہیں گے اس وقت احساس ہوگا کہ توحید ہوتی تو جہنم سے نکلتے لہذا شرق بڑی بڑیانک چیز ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے کہتے ہیں وہ دار کبھی معریفت اب شرف سے بچنے کا علم توحید کا علم اور اس بارے میں آدمی کا علم صحیح کیسے ہوتا ہے وہ داری کبھی معریفت ارب قواعدہ کی کتابیں کہتے ہیں یہ جو معلومات ہے آدمی کے عقیلے کی صحیح کیسے ہوتی ہے چار قاعدے اگر اس کو معلوم ہوں تو توحید اور شرک کے بارے میں آدمی کی معلومات صحیح ہوتی ہے قواعد قاعدہ کی جماعت قاعدہ کس کو کہتے ہیں قواعد کس کو کہتے ہیں بنیاد قاعدہ بنیاد کو کہتے ہیں وہ اب عرفہ ابراہیم القواعدہ اسماعیل جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گھر کو اللہ کے گھر قائبہ کو اس کی بنیادوں سے اوپر اٹھا رہے تھے یعنی اس کی تعمیر کر رہے تھے تو قائدہ بنیاد کو کہا جاتا ہے جس پر ساری عمارت ٹکی ہوتی ہے فاؤنڈیشن اگر کچا ہے بلڈنگ کے گرنے کے چانسز کیا ہے زیادہ ہے. اور اگر فاؤنڈیشن پکا ہے اسی لیے فاؤنڈیشن میں مضبوط اینٹیں ڈالی جاتی ہیں پتھر ڈالے جاتے ہیں دم اس کو دھیان سے خیال رکھ کے بنایا جاتا ہے کیوں پوری بلڈنگ کس پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے بنیاد پر لہٰذا معلوم ہوا کہ آدمی کے دین کی بنیاد آدمی کے عقیدے کی بنیاد مضبوط ہونا چاہیے اگر وہ بنیاد کمزور ہو آدمی کا عقیدہ ڈاواں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بگڑ سکتا ہے لیکن اگر بنیاد پکی ہو تو آدمی کا عقیدہ شکوک اور شبہات سے متزلزل نہیں ہو لہذا پہلی چیز جو ہے کہتے ہیں کہ چار قاعدے ہیں ان کو جانے بغیر آدمی کی توحید اور شرک کے بارے میں ہمارے صحیح نہیں آئیے اب ایک ایک کر کے وہ چار قاعدے ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو سارا ہے یہ مؤلف کا مقدمہ ہے اس میں بہت سارا آ گیا ہے معاملہ بہت ساری تفصیل خود اسی میں آ گئی ہے اب وہ چار چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو توحید اور شرک کے تعلق سے بنیادی باتیں ہیں جنہیں جانے بغیر ہم اپنے دور میں شرک اور توحید کے معاملے کو صحیح ڈگ سے سمجھ نہیں سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماضی میں مشرقین کے شرک کو اور توحید کے معاملے کو سمجھیں جب تک کہ وہ نہیں سمجھتے ہیں صحیح طور سے ہم توحید کے مانا نہیں سمجھ سکتے اور آج شرک سے بچنا مشکل ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے نمبر ایک پہلا قاعدہ قائد قائد قاعدہ نمبر اے القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار یہاں پر ذکر کی ہے پہلا قاعدہ کیا ہے کہتے ہیں پہلا قاعدہ یہ ہے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ تم یہ جانو کہ وہ کفار وہ انکار کرنے والے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی نوبت آئی یہاں تک کہ لڑنا پڑا ان کے ساتھ میں وہ کون لوگ تھے وہ کون لوگ تھے کیا وہ اللہ کا انکار کرنے والے تھے کہتے ہیں مقرون ان اللہ انعالہ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ تعالی کیا ہے اللہ تعالی کو وہ لوگ ساری کائنات کا خالق مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا ایک ہے وہ اللہ ہے اور وہ یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہماری زندگی میں خوشی غم رات تکلیف کا ڈالنے والا اللہ ہے سب کچھ کرنے والا کون اللہ وہ کو مانتے تھے وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کو مانتے تھے بلکہ اللہ کو خالق اور مدبر مانتے تھے اندار قلم یودخیل پھر اسلام اور اس چیز نے اس ماننے نے ان کو اسلام میں داخل نہیں اللہ کو مان کے بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے یہ پہلی بات جاننا ضروری اور کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ مانتے تھے اللہ کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اے نبی آپ ان مشرقین سے پوچھئے کہیے کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے آسمان سے بارش برسات زمین سے اناج اگاتا ہے کون ہے جو آسمان اور زمین کو ملا کر تم کو رزق دیتا ہے ام میں املیک سماولہ یا وہ کون ہے جو تمہارے سننے اور دیکھنے کی طاقتوں کا مالک ہے کس نے تم کو سننے دیکھنے والا بنایا کون ہے جس نے تم کو کان اور آنکھیں دی کو میخ رج الخی امین <الْمَيِّت> کون ہے جو مردہ سے زندہ نکالتا ہے کوج المئی امین الخ اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے کون ہے کوم ابیر المر اور کون ہے جو سارے امور کی تدبیر کرتا ہے کون ہے جو پورے نظام کو چلاتا ہے اب اتنے سارے کوشچن کس سے پوچھے جا رہے ہیں آرڈر اللہ کی طرف سے کچھ ان کو آپ کہ کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے کون ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور ساری صلاحیتیں بھی سننے دیکھنے کی کون ہے جو زندہ اور مردہ پیدا کرتا ہے کون ہے جو پورے نظام کو چلاتا ہے اور اللہ تعالی نے کہا پوچھو ان سے اور پھر اللہ ہی نے جواب دیا. کیا جواب ضرور جواب دیں گے اللہ ہی دے. کون مشرکین اللہ کی بات ج ہو سکتی ہے اللہ تعالی بتارے ان کا جواب یہ ہو یعنی معلوم ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین اللہ کو ماننے والے لوگ اللہ نے فرمایا فکول أَفَلَا تَتَّقُونَ آپ پھر یہ بھی کہیے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں تم بچتے کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں کہ تم نے شرک کیا تو تم کو سزا دے سکتا ہے کیونکہ ساری طاقت اس کی ہے تم شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو کہ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے تم بچتے کیوں نہیں ہو یہاں <تصفيق> پر مؤلف نے پہلی بات کیا بیان کی پہلا فائدہ ہم نے کیا سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ جن سے جن کو آپ نے دعوت دی پھر آپ کا اختلاف اتنا بڑا کہ آپ کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا اتنی دشمنی بڑھی کہ وہ لوگ آپ پر حملے کے لیے تیار ہوئے یہاں تک کہ آپ کو ان سے جنگ کی نوبت آئی وہ کون لوگ تھے وہ اللہ کو ماننے والے تھے یا نہیں تھے تو ان آیات سے اور دوسری آیات سے پتہ چلا کہ وہ لوگ تو اللہ کو ماننے والے لوگ تھے اللہ کو مان کے بھی لڑنے کا جھگڑا کہاں سے آیا اختلاف اللہ کے ماننے نہ ماننے میں تھا یا کسی اور چیز میں تھا وہ تو اللہ کو مانتے تھے اچھا پیدا کرنے والا رزق دینے والا نظام چلانے والا وہ بھی اللہ کو مانتے تھے کیونکہ مسئلہ کیا تھا تو پہلی چیز یہ ہے کہ اب وہ آگے ہم دیکھیں گے مسئلہ کیا تھا لیکن پہلی بات یہ کلیئر ہوئی کہ مشرقی مکہ اللہ کو خالق راگ اور مدبر ماندی تھی جن سے جنگ کی نعبت آئی وہ کیوں تھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے آپ فرماتے ہیں امینت ان اقاتل الناس حتی يقول لا الہ الا اللہ فمن قالہ فقد عصم منی معلہ ونقصہ الا بحق دی وحساب علی اللہ یہ مسلم کی حدیث ہے تو میں حدیث نمبر 1399 ہے آپ فرماتے ہیں مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جب جو کوئی شخص اس کرمے کا اقرار کر لیں اس نے مجھ سے اپنے مال اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا سوائے حق کے جان کا حق مثلاً کسی کو قتل کیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا قساس میں اور مال اس کے مال میں سے زکات لی جائے گی تو اللہ کا جو حق ہے وہ تو دینا پڑے گا ورنہ اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہے اگر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے اور وہ حساب اللہ اور اس کا حساب اللہ پر ہے دکھاوے کے لیے کلمہ پڑا یا اخلاص کے ساتھ پڑھا جان بچانے کے لیے پڑھا یا پھر واقعی ایمان سے پڑھا وہ اللہ کے پاس حساب ہو دل کا حال ہم نہیں جانتے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قتال کا حکم کس بنیاد پر تھا اللہ کو مانو یا نہیں مانو اللہ کو مانے یا نہ مانے اللہ کو تو مانتے ہیں جنگ کی نوبت کس وجہ سے آئی لا الہ الا اللہ جنگ کی نوبت اس لیے نہیں آئی اللہ معبود ہے جنگ کی نوبت آئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فرق ہے دونوں میں اللہ معبود ہے اس وجہ سے جنگ نہیں وہ تو مانتے تھے وہ تو اللہ کو معبود مانتے تھے لیکن وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جملہ بیان کیا اجائے اللہ واحد ان نہادن عجاب اللہ نے ان کا قول ذکر کیا یہ کیسا نبی ہے یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ اجائے اللہ واحدہ اس نے سارے معبودوں کا ایک معبود کر دیا یعنی سب کو چھوڑو ایک کو پکڑو سارے معبودوں کو چھوڑ دو اور معبود ایک ہی سب کو ریجیکٹ کر کے ایک کر دیا اس نے ان نحاد علاشی عجاب یہ تو بڑی عجیب چیز ہے تو ان کا اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے وجود پر اللہ کے خالق ہونے پر اللہ کے مالک اور رازق ہونے پر اللہ کے معبود ہونے پر بھی وہ یہ نہیں کہتے تھے اللہ معبود نہیں وہ کہتے تھے اللہ معبود ہے لیکن اختلاف کہاں تھا اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں تو معلوم ہی ہوا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ اور اختلاف اور اتنا سارا معاملہ ہوا وہ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے اس سے بات معلوم ہوتی ہے اللہ کو ماننا کافی نہیں اللہ کو مان لینا مانو اللہ کو ہو گیا کام نہیں اللہ کو مان لینا کافی ہوتا تو وہ لوگ مسلمان قرار پاتے ہیں پھر اللہ نے کیوں کہا لیا اول کا فرور لماتا تمہیں بھی دوں نہ آج ان کو کافر کیوں قرار دیا گیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ شرک کرنے والا کافر ہوتا ہے شرک کرنے والا کافر ہوتا ہے کیونکہ شرک کیا ہے کفر ہے اسی لیے شرک کی بنیاد پر ان کو لقب کیا مل رہا ہے کافر تو ہر شرک کرنے والا جو جان سے بوجھ کے شیر اکبر کرے تو ایسا انسان کفر میں واقع ہوتا ہے اور وہ کافر ہوتا ہے یہ نہیں کہ کوئی بھولا بھالا بچارا اس کو نہیں معلوم ہے آپ فوراً کافی کا پتوا لگا دیں یا آپ کا کام نہیں ہے علما کے اوپر چھوڑ دیں کچھ کام آپ علما پہ چھوڑ دیں ہر آدمی کام نہ کرے لیکن یہ کہ سب کچھ جان بوجھ کر سب سمجھ میں آنے کے بعد بھی آدمی شفٹ کرتا ہے تو ایسا آدمی ایسا آدمی اسلام سے خارج ہوتا ہے اسی لیے کہا کہ وہ اندار کلب یو کہ اس چیز نے اللہ کو ماننے نے انہیں اسلام میں داخل کیا نہیں اسلام میں آنے کے لیے کلمہ کیا ہے اللہ ہے آنے کے لیے کلمہ یہ ہے کہ آدمی باقی سارے معبودوں کی عبادت کا انکار کرے جب تک کہ انکار نہیں کرتا ہے اس کا ایمان اور اس کا دین صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اسلام میں آئی نہیں سکتا جب تک کہ باتیں معبودوں کا انکار نہ کرے وہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے وہ لوگ کہتے تھے ہم اللہ کی عبادت کریں گے لیکن دوسروں کو نہیں چھوڑیں گے تو مسئلہ یہاں پر اللہ کے ماننے نہ ماننے کا نہیں تھا مسئلہ یہاں پر تھا اللہ کے سوا معبودوں کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو جب تک کہ ایک انسان غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہ کرے اس کا اللہ کو ماننا اس کو فائدہ نہیں دیتا ہے یہ پہلا اصول ہم نے سیکھا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اختر اللہ وہ مشرق سور یوسف کی آٹھ نمبر ایک سو چھ میں اللہ نے فرمایا ان لوگوں میں اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پھر بھی مشرق کے مشرق میں اللہ پر ایمان رکھ کے بھی آدمی کیا ہو سکتا ہے سوچیے اس کو کہ ایک آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اس پر حکم کیا لگ رہا ہے وہ کون ہے تو معلومات اللہ پر ایمان رکھنا یہ انسان کو موحد نہیں بناتا ہے معاہد کب بنتا ہے جب اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کا وہ انکار ہے اسی لیے حبیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار کیا تب جا کر اس کی جان اور مال محترم قرار پاتے ہیں حرام ہو جاتے ہیں کہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں اور اس کا حساب اللہ پر ہے تو جب تک کہ باطل معبودوں کا انکار نہ ہو اللہ کا ماننا فائدہ نہیں دیتا یہ پہلا فائدہ ہم نے سیکھا آئیے اب دوسرا فائدہ دیکھتے ہیں اس میں ایک اور آیات ہم دیکھیں سورہ المؤمنون کی آباد آیات جن سے اور بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو کتنا مانتے تھے مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہیے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے المن العبنفی ہے زمین کس کی ہے اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے ذرا پوچھیے ان سے اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ سیلون اللہ تو مشرقین کا جواب کیا ہوگا سب اللہ کا زمین اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے تو مالک کون ہے اللہ ہے مشرقین مالک اللہ کو مانتے ہیں ساری زمین اس میں بد بھی آئے ان کے ان کی ساری چیزیں آ گئی وہ اب خود آ گئے یہ سارا زمین اور زمین میں جو کچھ بھی کس کا ہے ان سے پوچھو وہ کیا کہیں گے اللہ جواب دے رہا ہے سہوللہ وہ ضرور یہی کہیں گے سب اللہ کا ہے کل افلا تدک کرو تو کہو تم غور کیوں نہیں کرتے تم غور کیوں نہیں کرتے کل مروب بسماوا کی سب غور بلاش ردین پوچھو ساتوں آسمان کس کے ہیں اور کان عرش عظیم کا رب ہے ذرا پوچھو تو صحیح کہ سات و آسمان اور پھر ان کے اوپر جو عرش ہے عرش عظیم اس کا مالک کون ہے اس کا رب کون ہے سیقول دوسرا آنسر اس میں بھی پاس کیا کہیں گے سیقوللہ پھل کا فلا تب تو کہو کہ تم ڈرتے کیوں نہیں جب اتنا عرش کا رب بھی اللہ ہے آسمانوں کا رب اللہ ہے زمین کا مالک اللہ ہے پکڑنا چاہے تو پکڑ لے گا تم کو شرک کرتے ہو ڈرتے نہیں اس سے کل افلا تک اور پوچھو کل مم بھی ملک کل پوچھو کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کے خزانے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں کون ہے وہ یوزیرو الجارو کہ وہ اتنا طاقت والا ہے اتنی قدرت والا ہے کہ وہ یوزیرو وہ اللہ یوجارو ایڈئی وہ سب کے مقابلے میں پناہ دے کر بچا سکتا ہے لیکن وہ پکڑنے پر آئیں تو کوئی اس کے مقابلے میں پناہ دے کر بچا نہیں سکتا ہے ایسا کون ہے ان کا جواب کیا ہوگا سیقول اللہ, اللہ, اللہ ہی وہ یہی کہیں گے کہ اللہ ہے کلف ان نہ پوچھو تم پر پھر کہاں سے جادو کیا جاتا ہے تم پر جادو ہوا ہے کیوں ایسا کر رہے ہو کہ جیسے کسی پر جادو ہو جائے مجمون ہو جائے جن مسلط ہو جائے اس کا اپنے اعمال پر اس کا اس کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے پھر تم سب جانتے ہو کہ جب اللہ کرتا ہے تو, تو دوسروں کے کی آگے کیوں جھک مالک زمین کا اللہ زمین میں جو کچھ اس کا مالک اللہ سات و آسمان اور ایش عظیم کا مالک اللہ پھر سارے لوگوں سے بچانے کی طاقت رکھنے والا اللہ لیکن وہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا اتنی قدرت والا آپ بتائیے یہ سارا کرنے والا یہ اللہ ہے تو پھر تم دوسروں کے آگے کیوں جھکتے یعنی معلوم کیا کہ یہ لوگ سب مانتے تھے مشرقین یہ سب مانتے تھے کہ اللہ ہی اتنا بڑا اللہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اتنا ماننا کافی نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ مشرقین توحید کا اعتقاد رکھتے تھے لیکن ان کا بگاڑ توحید علوبیت میں تھا توحید کی کتنی قسمیں ہیں تین پہلی قسم کیا ہے توحید ربوبیت یعنی رب اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی رب نہیں اللہ خالق ہے اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی سارا نظام چلانے والا ہے یہ کہتے ہیں ربوبیت یہ پہلی توحید نمبر دو توحید الوحیت الوحیت الہ سے بنا ہے الہ معبود توحید الوحیت کیا ہے معبود ایک ہی ہے اللہ کے سوا معبود بننے کہا کسی کو نہیں لا الہ الا اللہ تو یہ دوسری توحید ہے تیسری قسم کیا ہے توحید اسما و صفات اللہ تعالی اپنے ناموں اور صفات میں کامل ہے یکتا ہے اس, اس کا کوئی نام اور صفت عیب والی نہیں اس میں کمال بھی ہے پرفیکٹ اللہ کی ہر طفت تمام خوبیوں والا ہے وہ اللہ کو ملے ہر اعتبار سے اور اس جیسا کوئی نہیں اس جیسا کوئی نہیں یہ تیسری توحید ہے تو پہلی چیز کیا تھی توہید ربوبیت اللہ ہی رب ہے سب کا مالک ایک سب کا مالک ایک یہ کون سی توحید ہے توحید ربوبیت کافی ہے وہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے ضروری تو ہے لیکن کافی نہیں ہے جیسے نماز میں مثال کے طور پر ہر ہر حق میں کتنے سجدے کرتے ہیں دو اب ایک سجدہ اگر کیٹ جائے تو کیا کہیں گے ہو گئی نماز اس کی نہیں دوسرا بھی ضروری ہے پہلا بھی ضروری ہے ایک سجدہ کافی ہے نہیں ضروری ہے لیکن کافی نہیں تو ایسے ہی توحید کی ایک قسم تو کر لی اور دوسری اس کی قسم نہیں ہے تو ویسے ہی ہے جیسے آدمی ایک سدا کرے اور دوسرا جیسے مغرب کی نماز کی کتنی رکت ہیں چار یا پانچ تین ہے الحمد تین رکتیں اب دو رکت پہ سلام پھیر سے نماز ہوگی نہیں تینوں پوری ہونا چاہیے توحید کی ایک قسم مانے اور دوسری نہ مانے توحید صحیح ہوتی ہے نہیں جیسے نماز صحیح نہیں ہوتی تم شرقین اللہ کو رب خالق مالک ساری کائنات کا مدبر مانتے تھے لیکن یہ کون سی توحید ہوئی توحید اس کے بعد دوسری توحید آتی وہ کون سی ہے توحیدے لوہیت وہ, وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بننے لائق نہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا چاہیے نہیں وہ اس کو نہیں مانتے تھے وہ یہ بھی کہتے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے وہ کہتے تھے اللہ کی تو کریں گے عبادت لیکن دوسروں کی بھی لات عزا مناط اور ہبل اور یہ اور وہ ان کی عبادت ہم کریں گے صرف اللہ کی عبادت نہیں اللہ کے سوا اوروں کی بھی عبادت ہوگی یہ مصیبت کی جڑ تھی تو یہ پہلی بات پہلا فائدہ معلوم ہوا کہ مشرقین عرب توغیدے ربوبیت کو مانتے تھے اللہ کو خالق مالک اور رازق اور مدبر اور رب مانتے تھے تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی آئی دوسری بات دیکھتے ہیں ختم ہو گئے ہیں؟ ان شاء ہم لوگ دوسری آنے والی مجلس میں بقیہ تین قاعدے سمجھنے کی کوشش کریں گے اب کو لہٰذا علی وقت